اور لوگوں نے اس کے سوا اور خدا ٹھہرا لیے کہ وہ کچھ ناؤ بناتی اور خود پیدا کیے گئے ہیں اور خود اپ جانو ہے کہ برے بھلے کے مالک ناؤ اور نہ مرنی کا اختیار نہ جائی کا نہ اٹینی کا